الحمد للّہ بلعالمی و والسلام وسلم علیہ سید المبیام وسلیم قال اللہ تعالیٰ و في قافل المجيد المجیت و بسم الله الرحمن الرحیم والم نصركم الله ون تم اذی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صد کا رسولنبی القریم الرف الوحی اللہ منوََ القلوبا نابل قرآن وضئین اخلاق نابل قرآن واد خل نجن طب القرآن و نجن بل قرآن کال اللّہ تعلیٰ کا ان اللہ علن یا, آمنوا علیہ وسلموا والسلام علیکہ یا اللہ ع نبیش یلزن وسم تسلیملاتاب مخب ال تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ ججدکریم کی ذات پاک کے لیے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 والیے کون مکان سیاہ لا مکان سی دے جان سرور لالا رُخان نی رے تاباں سر نشین مہبشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ دوراں سر خیل زہرا جمالہ جل صبح سبھے اذن نور ذات لم یزن بائے سی عالم، نالم فخر آدم و بنی آدم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 ورتعنیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غزبۂ بدر اور عہد موجود کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل الحق جاری فرمائے کفر اور اسلام کی پہلی باقاعدہ ٹکر اور پہلی باضابطہ لڑائی غزبۂ بدر کے نام سے معن ہے حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا جب حضور نے اعلان نبوت کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے کریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے طرح طرح کی اذیتیں پریشانیاں دکھ مصیبتیں مقاومتیں، مخالفتیں نکتہ چینیاں ناموافق حالات کے جکڑ کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا نہ ہو راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے گڑے بھی کھودے گئے کوڑے بھی پھینکے گئے اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں آوازیں کسے گئے حضور کے غلاموں کو مشک ستن بھی بنایا گیا تپتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا تبتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا حضرت سمیہ کو مکہ تمکرمہ کے ایک چوک میں ابو جاہل نے قتل کیا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جن کے خون سے مکے کی سرزمی لالہ زاد بنی حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے خون سے مکہ لالازار ہوا حضرت یاسر کو شہید کیا گیا کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قسم تھی جو آزمائی نہ گئی ہو پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں جو دکھ وہاں پہنچے وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے حضرت ام نین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے ایک دن حضور سے پوچھا حضور عہد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا صحابہ کی نظر میں عہد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا ہے جب حضور کے سکے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کا مصلہ بنایا گیا آزائے بدنیاں کاٹ لیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا حضور کے سر پہ پٹی بدھی ہوئی تھی آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے ما فا اعلیٰ امی میرے چچا کی کہانی سناؤ میرے چچا کی بات سناؤ تو یہ سخت ترین دن تھا تو عرض کی حضور کیا عہد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا فرمایا ہاں عائشہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن عہد کے دن سے بھی سخت تھا ان کے تین سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو دو رویا کتابوں میں کھڑا کر دیا وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے شدت درد اور احساسِ کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے دو ہنڑے آگے بڑھتے حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے فرمایا عائشہ یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے شاب ابھی طالب میں جو تین سال کاٹے بلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے درختوں کے پتے کھا کھا کے ہو رہی ہے عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے تین سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کر دیا اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا اور وہ تین سال دکھوں کی اذیتوں کی ایک داستان ہے جو رقم ہوئی لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی جن کے مقاصد جلیل ہو راستے کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں تکلیفیں اذیتیں مقاومتیں، دکھ رکاوٹیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی تو ہی جستجو سمجھتے ہیں تو راہ نہ بلتے شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشیں تو محمل نہ کر قبول وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و وسلم نے سارے دکھ سے سارے غم جھولی میں ڈالے ساری تکلیفیں صحیح زبان سے بد دعا بھی نہیں دی طائف کے بازاروں میں جب یہ عزیت ناک مراحل سے گزرے اس وقت جو سات صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں فرمایا میں رحمت بن کے آیا میں زحمت بن کر نہیں آیا لیکن ان کا پہم جب اثرات ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے صحابہ منتظر تھے ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے یہ دو پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے لیکن جب لب واہ ہوئے کلمات کیا ترتیب پائے اللہ مہد قومی لا یاکلون میری قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے جانتی نہیں اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی میری راہوں میں پھول بچھاتی تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے بلکہ دعا کرتے ہیں لاہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر لاہی پھول برسادے ان پتھروں والی زمینوں پر فرمایا مجھے ان سے نہیں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے تو آکا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا ہے پھر ہجرت چھوڑ دو اس بستی کو مکہ والے قدردان نہیں ہیں یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں دکھ دے رہے ہیں میرے محبوب چھوڑ دو مدینے والے تمہاری راہیں تک رہیں جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں حضور جب گئے اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن بابا تالا البر و علینا کی سزائیں جس طرح گونجی کہیں معصوم ننی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کہ آتی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی عجیب ماحول تھا مدینہ چمک رہا تھا ہر گھر میں خوشی تھی ابو بنساری کا آنگن مہک رہا تھا وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے امروز شاہ شاہاں مہمان ش دست مارا جبریل بام لائق درباں شدو مارا لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پیرا دے رہا تھا کیسا ماحول تھا آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا یہودیوں سے معاہدے کیے کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ بھایا ابو جہل نے عبداللہ ابن ابئی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں اور مدد کو پہنچو یہ ادھر سے چل پڑا ادھر حضور کی پھپی حضرت آتقا سلام اللہ علی کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاؤں کو تین دن کے اندر اندر دھوڑو تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کابت اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا رہا ہے پھر جبل ابھی کو بیس پہ آ گئے اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے تو حضرت آت کا جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا بل فاضل بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا تو اس نے یہ خواب سنایا میں نے ٹال مٹول کر دی لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا بلکہ کہا کہ اگر تین دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کرکابے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے حضرت عباس اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت پوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا کہتے میں غصے سے نکلا میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا جو ہی میں سینے حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا لیکن ماجرا کچھ اور تھا زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تے ناک کاٹ دی اور اپنی کمیز پیچھے سے پھار دی اور زور زور سے کہا اللطیمہ اللطیمہ اے اور تمہارا کافلہ لٹ گیا تمہارا کافلہ لٹ گیا الغوث الغوث مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو کہتے ہیں بھگدر مچ گئی کیونکہ اس کافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا لہذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور تین دنوں کے اندر اندر وہ مکہ سے پوچھ کر گئے ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ پہنچا کہ ہم بحیریت گزر آئے ہیں تم واپس ہو جاؤ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا لیکن ابو جال کہتا تھا نہ ہم نے بدر میں جانا ہے تین دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے وہاں شرابیں پیئیں گے وہاں جشن منائیں گے پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھے گی اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا نو یا 10 اونٹ ذبح کرتا اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا مٹھی پر جماعت ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی تھی حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو اشیرو الناس لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برکل حماعت تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے حضور نفرما مجھے مشورہ دو ابو بکر و عمر نے عرض کی احادی دورہ ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے اٹھے مقداد عرض کی اے سرور عالم نہیں ہیں قوم موسا کی طرح کہہ دینے والے ہم ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامہ محمد ہیں ہمیں باطل سے کیا ڈر زیر داما محمد حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو الیہ ائی الناس لوگو مجھے مشورہ دو حضرت مر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرواس لوگوں مجھے مشورہ دو تو حضرت ساتھ بن معاذ اٹھ عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ اگر ارشاد ہو بہرے فنا میں کود جائیں ہم ہلاکت خیز گردہ بے بلا میں کود جائیں ہم نبی کا حکم ہو تو فاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محب کر دیں نارا اللہ اکبر میں یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے کریم علیہ السلام خوش ہو گئے فرمایا چلو بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی تین سو تیرہ افراد پر مشتمل یہ کافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی مختصر سامان تھا دو گھوڑے چھ زیر آٹھ شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی آٹھ تھیں اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا کسی کی نوک نہیں تھی کوئی زہر میں بجنے والی تھی اور دو گھوڑے تھے ستر اونٹ تھے اور چھ زیریں تھیں جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اللہ اکبر کیسا منظر تھا کیسا ماحول تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا عجیب رنگ تھا اس لشکر کا چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلا نہ کوئی نیزے نہ کوئی بھالے نہ کو خنجر نہ تیگو تبر تم کس آسرے پہ جا رہے ہو آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیگو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں بنا کر اپنے سینوں کی سفر تھے طوفان کو یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام نے تین اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار ہوں اور اپنے لیے حضور نے ایک اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی دو سوار مقرر کیے حضرت ابو البابا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما اور خود حضرت علی المرتضی اور حضرت ابو البابا نے عرض کی حضور ہم اپنی بارییں چھوڑتے ہیں آپ سوار ہیں فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل میں نہیں چلتا اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہو گے اپنی باری پہ میں سوار گا محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے عجیب حالت ہے فاقہ مست ہیں کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرجوز وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا ایک سے نے کہا سلیم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور انہیں سلام کرو وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے حضرت سلمہ بن سلامہ نو عمر ہے چڑھتی جوانی انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے وہ بھی بتا دے گا فرمایا نظوتا علیہ بتا نے من کا سخلا حضور نے فرمایا بس کرو تم نے تو اس کو دشوا کر دیا ہے تو حضور آگے بڑھے اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا سخت گرمی سترہ رمضان حضور علیہ السلام وہاں پہنچے حضرت ساتھ نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنوؤں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے جائیں اور ان کنو کو پاٹنے بند کر دیں تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنو میں اور وہ بھی بہت نیچے اب جب حضور وہاں پہنچے یہاں مرک اسلام حفیظ جلندری نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی سنو بدر نے کیا کہا الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساکیے کوثر یہاں تشریف لائے گا خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے مالک مجھے پتا ہوتا طوفان میرے اوپر سے گزرا تھا میں کوئی پانی جمع کر رکھتی آج ان غازیوں کو ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی میں شبنم کے قطرے ہی جمع کرتی رہتی اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو یہ وہ پانی پیش کر دیتی مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جاگیں گے جلوہ گر ہوگا تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تو نہ آگ برسائے تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہیں اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت اللہ سے شرم آئے گی یا اللہ میری فریاد پوری کر لے اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابرے باراں بھیج دے رب برائے چند ساتھ ابرے باراں بھیج دے یارب بہاراں بھیج دے یارب بہاراں بھیج دے رب وادی نے یہ دعا کی دعا سہرہ مانگی دامن امید پھیلا کر یکا یک عبر بارہ آسمان پر چھا گیا آخر مدینے کی بلندی سے جو غحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھ عجیب منظر بن گیا اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریب تھی وہ جم گئی اور ہاؤس پانی سے بھر گیا اوپر کیچڑ ہو گیا وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچ رات ہوئی کفار نے ایش و نشاد کی بزم سجائی لونڈیاں ساتھ آئی تھی اور گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گا گا کے ان کو دادے ایش دیتی تھی شرابوں کے جام لڈائے جانے لگے ادھر فاقہ مستوں کی یہ مٹھی بھر جماعت حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئی ایک چھپر تیار کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضور کے پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں قیام میں اور رکوع میں گزار دی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اللہ حاضہ قریشن اکبلت بے خواہا و فخر ہا تو ہاتھوں کا وہ تو قز رسول کا اللہ فنسر و کل رضی وطتا یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں تجھے بھی جٹلاتے ہیں تیرے رسول کی بھی تقزیب کرتے ہیں میرے مالک جو میرے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کی چادر نور سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی اور میں حضور کی چادر دوبارہ سر پہ دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ بس کرو اللہ کی مدد آ جائے گی بس کرو لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ساری رات حضور نے دعاؤں میں گزار دی جب سہری کا وقت ہوا نماز ہوئی حضور نے لوگوں کو کہا لوگو صفیں سیدھی کرو حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ ایک سیابی تھے وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوکر دی ٹھوک کر دیواد سواد سیدھے ہو تو حضرت سواد سیدھے ہو گئے ساتھ ہی ارض کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے درد ہوا ہے میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں کہ ساس مانگتا ہوں سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے حضور نے فرما اچھا بدلہ لے لے عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنا تھا حضور نے زیرا کے بند کھول دیے اور پیٹ ننگا کر دیا حضرت سواد نے جب حضور کے چمکتے ہوئے بطن کو دیکھا بتا نہ چمٹ گئے اور حضور کے پیٹ کو چومنے لگے حضور نے فرمایا سواد تجھے اس چیز پہ کس نے ابھارا عرض کی حضور منظر آپ کے سامنے ہے میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بتن آپ کے بطن سے چھو جائے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوگی بڑی ناز والی دعا بڑی انداز والی دعا ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ دی آنکھوں میں آنسو ہی یہ فاقا مست لوگ کتابوں میں کھڑے ہیں ادھر کفال شرابوں کے نشوں میں دھت للکا رہے ہل میں مبار آؤ ہمارے مقابلے میں حضور علیہ السلام صحابہ کو میں کھڑا کر کے جو دعا کہا <سلام> کہا <سلام> دا میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی تین سو تیرہ میرے مالک اگر یہ نانا رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا بس یہی تین ہیں یہی تیرے نام لیوا ہیں اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محب کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجھنے والا الہی اہد لیلت المراج پورا کر محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر اللہم ان تُحلِق حاضح الاسحابہ لن تُعبَدَ فِي الْأَرْضِ عَبَدَا اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے اور چادر سرک کے کندھوں پہ آ گئی کندھوں سے سرک کے کمر پہ آ گئی حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ ہسبو کا یا رسول اللہ ہسب و کلّہ یار رسول اللہ حضور اللہ کافی ہے آپ کو تو کہا حضور بس کرو, بس کرو بس کرو اللہ کی مدد آ گئی لیکن حضور کی آنکھوں میں مسلسل آنسو ہے اور کہتے ہیں مالک یہی مٹھی بھر میری زندگی کی کمائی ہے یہی تین سو تیرہ نام لے زمین پہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی رب نہیں کہے گا پھر کیا ہوا اچانک حضور نے سر اٹھایا حضرت ابوبکر سزیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکرتا نسر اللہ حاضر جبریل آخذن ابو بکر بشارت ہو مبارک ہو وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے وہ دیکھو جبریل گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور گھوڑے کے پاؤں کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی اللہ اکبر حضور علیہ السلام یاحیو یا قیوم کا وظیفہ پڑ رہے ہیں ادھر کافروں نے کہا حل میں مبارک حضور نے تین انصاری جوان بھیجے حضرت حارث حضرت معاس اور حضرت معوث قرآش نے پوچھا کون کہا ہم رحت من الانصار انصار میں سے ہم کچھ لوگ ہیں کہا جاؤ چلے جاؤ ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑا کرتے ہیں انہوں نے آخر حضور سے بڑے متقبر ہیں کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا عبیدہ قم یا حمزہ قم یا علی عبیدہ تم اٹھو ہمزا تم اٹھو علی تم اٹھو کہا جاؤ تم جوڑ کے ہو بلکہ ان کو توڑ کے آؤ حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ تینوں گئے انہوں نے پوچھا کون چونکہ انہوں نے زیریں پہنی ہوئی تھی اپنے نام بتائے انہوں نے کہا اکفا ان کرام ہاں اب ہمارے جوڑ کے آ پھر حضرت علی المتض جھپٹے اور ایک بار میں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا شیبہ اتبہ اور ولید یہ تینوں مقابلے میں آئے تھے حضرت حمزہ نے بھی چند لمحوں کے اندر جو ہے ان کا کام تمام کر دیا حضرت عبیدہ بوڑھے تھے ان کی پنڈلی کٹ گئی اور پنڈلی سے جو ہے وہ گودا باہر آ رہا تھا اور حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور ان کی مدد کی اور ان کے دشمن اور مقابل کو قتل کیا حضرت عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں پھر اچانک حضور نظر آئے تو وہاں گسیٹ کے آپ کو حضور کی طرف کرنے لگے آکا کریم نے دیکھا تو جلدی جلدی آئے حضرت عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور کیا کہا کہ حضور کیا میں شہید نہیں ہوں تو حضور نے فرمایا آشادو انہ کا شہید ہو میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو پھر حضور کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا کہ حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر گئی گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو کزا ایک ہی سجدے میں ادا ہو مزا سردار مرندہ انج آؤں دے بوئے دے پئی ہو دے حضرت حادثہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے ان کو تیر لگا وہ شہید ہو گئے رضا منظر دیکھیے بدر کا ان کی ماں کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا نہیں گیا اگر وہ جنتی ہے تو پھر میں صبر کروں گی نہیں تو میں بین کروں گی وا ویلا کروں گی حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے کیا خوبصورت جواب تھا حضور نے فرمایا فرایا آوحبل یا اما ہارسا ہارسا کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے جنت ایک نہیں ہے جنت اللہ نے کئی بنائی ہے اور انا ابنا کا الفردوس اور تیرا بیٹا ہارسا جنت کے سب سے اونچے درجے فردوس میں ہے تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی اس نے کہا بخ, بخ لکا یا ہارسا ہارسہ واہ واہ وہ تجھے تو جنت کا راہی بن گیا اللہ اکبر اب حضور علیہ السلام اسی چھپر میں بیٹھے فرماتے ہیں میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا پھر مجھے شوق ہوتا میں حضور کے پاس جاتا اور میں دیکھتا حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا حیو یا قیوم یا قیوم یہ لفظ ہے حضور کی زبان پہ میں تین مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ جو ہے وہ حضور کی زبان پہ یہی لفظ تھے اور سر سجدے میں تھا اس کے بعد پھر گمسان کا رنگ پڑا اور قافر نے یک بار کی حملہ کر دیا حضرت علی المرتضی سے روایت ہے فرماتے ہیں جب سب نے یک بار کی حملہ کیا نہ تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آگئے اللہ اکبر فلک سہما ہوا تھا قافروں کی چیرہ دستی سے زمین شک ہو رہی تھی باطل پرستی سے مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلے سے خدائی ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے صدائے نارائے تکبیر سے تھرا اٹھی وادی کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی نہتوں کو سہارا مل گیا دستِ پیمبر سے زمانہ گونج اٹھا نارائے اللہ اکبر سے فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا برائے اہلِ عالم امن کے پیغام کا جھنڈا حضور مسلح سے اٹھ کر میدان میں آگئے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بھڑھ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور پھڑ پھڑ کے حملہ کرتے تھے اسماقومو الجننہ ارجو السماوات والاز نکلو اس جنت کی طرف جس کی چڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے حضور یہ پڑھتے جاتے قومو الجننہ بڑو بڑو جنت کی طرف ایک سیابی تھے اللہ اکبر وہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ ارجو السماوات والاز واہ واہ حضور کیا جنت کی چڑائی زمین آسمان کے برابر ہے حضور فرمایا ہاں ارجو السماوات تو وہ کھجورے کھا رہے تھے انہوں نے کھجوریں پھینک دی کافر میرے اور جنت کے راستے میں یہ کھجوریں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور میدان میں کود گئے اور دادے شجاد دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کر لیا پھر ابو جال نے سوچا کہ پانسہ پلٹ گیا تو اس نے کہا آواز دو لنا اززا ولا اززا ہمارے پاس ہے تمہارے پاس اسا کوئی نہیں تو حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ اپنے غلاموں کو فرمایا اور جب وہ کہتے ہیں لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُن اور تم جواب کے اندر کہو اللہ مولانا وَلَا مولا لَكُن اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے فرمائے یہ آواز دو اب یہ آواز دی جارہی کیسا منظر ہے بدر کا اللہ اکبر حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے بکا رہے حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرم فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آگے. نو عمر. کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے میں نے کہا اس کے گر تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا. جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی اس نے اپنے ہاتھ کو پونت لے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے ننی ننی تلواریں چھوٹے چھوٹے بچے معاہس اور محبوس افرا کے بیٹے یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کی ہے دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کی ہے یہ آپس کے اندر مٹھی لڑائی لڑنے لگے حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی کہا نہیں حضور فرمائے لاؤ اپنی تلو تو جب, جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا حضور نے فرمایا کلا کو ماں تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ, کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی ستر کافر مارے گئے ستر کافر موقع پہ قتل ہو گئے ستر افراد کو گرفتار کر لیا گیا باقی دم دبا کے بھاگ گئے اور سخت سراسیمگی کا عالم تھا نعرے تقبیر کے لگ رہے ہیں صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں آواز آتی ہے اور, اور گھوڑے کا نام ہے وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا وہ بھی جہاد میں تھا اللہ اکبر اللہ نے اسلام کی فتح کی اسلام کو کامیابی دی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے حضرت عکاشا کی تلوار ٹوٹ گئے تو وہ حضور کی خدمت میں حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا وہی وہ اس کو دے دیا فرمایا قاتل بہادا یا اکاشا اوکاشا اس کے ساتھ لڑو کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت کاشا کے ساتھ وہ تلوار رہی حضرت قطع کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے اپنا لوحاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا بکان اللہ نہ بات حضرت قطادہ کو پتا نہیں چلتا تھا کہ ہاں خراب کون سی ہوئی تھی یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا یہ حضور کے لحاف کی برکتیں تھیں اللہ نے اسلام کو فتح دے دی حضور علیہ السلام تین دن وہاں قیام فرمایا قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا رضیتا یار رسول اللہ حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں حضور نے فما میں راضی ہو گیا کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے اگر اجازت دے تو آنا ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں حضور فرما چلے جاؤ حضور نے حضرت عبداللہ بن روا اور حضرت زید بن حادثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی یہ آگے آگے چلے گئے حضرت عبداللہ ابن روا حضرت لوگوں لوگوں مجد بعد مبارک ہو ابو جہل قتل ہو گیا او ہو گیا ولید قتل ہو گیا اتبا قتل ہو گیا شہبہ قتل ہو گیا ابو البختری قتل کر دیا گیا ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ستر ان کے قتل ہوئے اور چودہ مسلمانوں کے شہید ہوئے تیرہ موقع پہ اور ایک راستے میں اب منافق تو کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے پاس کی بات ہی نہیں ہے ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے تلواریں بھی کن تھی یہ لگے ہو کہتے کو گیا بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن جس اونٹ سوار ہیں وہ تو حضور کا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ کافروں نے اتنا پراپے کیا منافکوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو ہوئی تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو اللہ نے اسلام کے جنڈے گاڑ دیے اللہ اکبر حضرت میں ایسا ہی ہوا ہے کافر گئے اللہ نے فتح دے دی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں, باہر گلیوں میں نکل اور اوچھی اوچھی آواز کیا لگاتے تھے وہ کہتے تھے کوتلہ ابو جہلن الفاسق وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا اور آج میں اس کو مختلف قطب سید سے پڑھ رہا تھا کہ ایسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے حضورﷺ کے جہرے پہ تمانیت کا نور تھا چہرہ چمک رہا تھا اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی وہ بچیاں دف لے کر من وجب ما دائی کہ وہ دیکھو چاند تلو ہو گیا ودا کی پہاڑیوں سے وہ دیکھو چاند تڑ گیا ہے اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقانا بائیس رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی اور جمعہ کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی مٹھی بر جماعت تین سو تیرہ افراد اور ان کے بدن کے اوپر چیتڑے تھے بلکہ عمیر بن وحب, یہ ابو جہل کا جاسوس تھا اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دے کر آ کتنی ہے عمیر بن جب واپس پلٹا تو اس نے تلا دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں کمک میں پیچھے موجود نہیں وہ صرف تین اونٹ کھا سکیں گے یعنی صرف ان کی اتنی تعداد ہے ابو جہل کہنے لگا پھر تو تین سو میں آگے پیچھے کہا ہاں کہا ان کے پاس اصلیں بھی بڑے تھوڑے بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیوند لگے ہوئے ہیں پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے ابو جہل نے سنادید قریش کو اپنے خیموں میں بلا لیا کہا سنتے ہو امیر کی رپورٹ لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے جب صنادید قریش کو بولا کر یہ رونت بری بات ابو جہل نے کہی تو او جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنی اس نے کہا بلا کن رہ تو یا ماشاء قریش الحمل المنایا اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یسرب کی اوٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئیں اور تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے اور میں نے زخمی سانتوں کی درہ انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے دلیدنے جینے دلیدنے پر تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا دلدنے مشورہ دلدنے مانو تو رات کی دلدنے تاریخی دلدنے میں بھاگ جاؤ اس قوم قوم لڑنا تمہارے بس, بس, بس, بس کا روگ نہیں پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا ہم جب تین سو تیرہ تھے تو جبر کے خلاف یوں فڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور پٹر بھی توڑا آج دنیا کے اوپر ایک ارب چالیس کروڑ انسان درماندہ خستہ اور بدحال ہیں آج حال یہ ہے کابل سے کنگھال تک قلعہ جنگی سے دشتے للا تک سے تقریب تک موسل سے بغداد تک جاوا کے ساحل سے ربات کے کچا و بازار تک نیل سے کاشر تک الکد سے کشمیر تک دریا عاموں کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک ہر سمت کفر دندنا رہا ہے اور ہم دفائی پوزیشن میں بھی نہیں رہے پچھلے دن چار میزائلوں سے ہمارے وطن کی آبرو پہ حملہ ہوا اور کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ بات صدر کہتا تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا تو تو حضرت امام حسین کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے تیرے پاس تو 72 بھی فرد ہوتے وہ بھی میدان میں لے کر جاتا یہ کیسے حالات اگئے اور کیسے دن اگئے سائبو اس بات میں تو واقعیت ہے کہ جب تم کمزور ہو تو طاقت بچوں سے ہڈیاں توڑنے لگے اور تمہارے گھر کے افراد کا خون پینے لگے اور پھر بھی تم کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہے تو یہ کیسی بے ڈھنگی بات ہے اب بھی بلا کو جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے زندگی اتنی بھی خنیمت نہیں کہ اس کے لیے اہد کم ظرف کی ہر بات گوارہ کر لی جائے صاحبوں زندگی کے یہ حسی لمحے اہلِ بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کر منور کیے جا سکتے ہیں آج پوری دنیا کے اوپر ایک عرب چالی کروڑ انسان کبھی خانمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا ہمارے پاس آلاتِ حرب و ذرف نہ بھی ہوں لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے آج ہماری بدبختی بختی اور ہماری رسوائی کا ساما اس لیے پیدا ہوا ہمارے پاس اصلے بھی موجود ہیں ایٹمی صلاحیت سے بھی ہم مالا مال ہیں نہیں ہے تو جذبہ بدر ہمارے پاس نہیں ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر کتاب بھی